ہدا اللہ اس کا جواب یہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور اسے سلام نہیں کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ خود وہ اپنی سلامتی نہیں چاہتا تو ہم کیا ٹھیکے دار ہیں کہ اس کو کہیں کہ اللہ تمہیں سلامت رکھ وہ خود اپنی سلامتی نہیں چاہتا تو اس لیے اس کو نہ سلام کیا جائے وہ سلام کرے تو ادا اللہ کہہ کے جواب دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے